امام صاحب نے دائیں جانب سلام پھیر دیا اور مقتدی نے ابھی اگر درو شریف پڑھا درو شریف پڑھا اور دعا نہیں پڑھی کیا مقتدی فوراً سلام پھیر دے یا پہلے درو شریف اور دعا کرے درو شریف کا اگر اتنا حصہ اس نے پڑھ لیا جو درو شریف کا پڑھنا ضروری ہے اور دعا نہیں پڑھی اور امام نے سلام پھیر لیا تو اس کو چاہیے کہ سلام پھیر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام اتحیات پڑ چکا ہوتا ہے اور مقتدی آئس کے اتحیات پڑ رہا تو اب امام تو تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اور ابھی اتہیات باقی تو ہم نے یہ سنا کہ مقتدی امام کے مطابقت کرے گا تو کیا امام کھڑے ہونے سے خود بھی کھڑا ہو جائے مطابقت یہ ہے کہ جب امام نے اتحیات پڑی تو آپ بھی اتحیات پڑے اگرچہ امام قیام میں چلا گیا ہو تو اتحیات پڑھ کے پھر آپ قیام میں آئیں گے اس کو پورا درو شریف اگر آپ نے ضرورت کے مطابق پڑھ لیا اب امام کے ساتھ سلام پھیر سکتے اور درو شریف باتی ہے تو اس کی تکمیل کے بعد اگر آپ سلام پھیرے امام کے بعد بھی تب بھی شرن کوئی حرج نہیں